بسم اللہ و رحم الحمۃ الرحمۃ اللہ وحمد الرحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام برآم خانہ سب سے باپ سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سجلت دس آپ کتاب دعوت شریف میں سے درم نمبر دو سو بیس ابلک ہے ہاں جی مجموعی درست سے اور شریف کے شروع سے ابھی تک اور چوبیس جو ہے تصویحات کے عنوان سے جو درس دے رہا ہوں جو روزانہ اور ہفتے میں پڑی جانے والی سو سو اور ہزار کی تجویزات اس سلسلے میں آج درس نمبر چوبیس ہے جینگر میں ہمارے سلسلہ عباسمیر کبی اللہ نے ہماری حاجت براری کے لیے ہن انسان کی دنیاویغروی حاجتیں پورا ہونے کے لیے مشلات کے آسانی کے لیے آپ نے روزانہ ایک ہفتہ روزانہ سو سو تصویح مختلف تصبیحات دیا ہیں تو تو اس سلسلے میں ہمارے باشند میں آج جو ہے وظائف برائے حاجت براری روزے بدھ کا ہے ہاں بدھ کا وظیفہ ہے جو کہ نمبر 24 کے صرح میں ہے تو بدھ کا وظیفہ جو ہے بدھ کے دن حضمیر کبھی فرماتے ہیں بدھ کے دن درج ذیل وظیفہ کو سو بار پڑھا کرو یا بدی اس سماواتی ولاضہ یا بدی اس سماواتی یا آبادی سماواتی ولاض پر ذریعے ہیں یعنی آبادی اسماواتی ولا عرض آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والے زمین اور آسمان کو ایجاد کرنے والے ہنی عدم سے وجود میں لانے والی تو اس مبارک واقعی جو ہے آپ کو توجہ دے دوں گا بدی السماوات والارض کی مختصر توثیق تو بدی جو ہے بدی ان فائل ان کے وزن پر یہ بیمانی اس میں فعل اس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے از فیل بدا دد ان و ابتدان اس کے اس فیل سے اس کا معنی ایجاد کرنا ہاں جی اور نئی بات پیدا کرنا گڑنا کسی چیز کو ابدا بنانا پیدا کرنا کمال دکھانا ایجاد اخترا یہ سارے معنی اس کے اصل مادے کے معنی ہیں اور بدی ان کا ایک معنیٰ عجیب کے معنی بھی ہے ہاں تعجب انگیز کے معنی بھی ہے. نئی انوکھی اور ہاں لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والے چیز کو بھی بدی عمدہ کے معنی بھی مجد کسی چیز کو عدم سے وجد میں لانے والے کے خالق کے معنی بھی ہے اچھا اور اچھوتھا کے معنی میں انوکھا کے معنی میں ایک چیز جو پہلے بالکل نہیں تھا ایک بندے نے ایک نئی چیز وجود میں لایا تو اس کو اچھوتا اور انوکھا چیز بولیں گے تو یہ القاموس الجدید سلجدید نام الغد میں یہ لکھا ہے یعنی اس طرح جو ہے البدی جو ہے اس کے معنی المبتی اسم فائل کے معنی میں اور اسم اسمفول کے معنی میں دونوں معنی میں آتا ہے لیکن یہاں المبتدیو اسم فائل کے معنی میں یقین یعنی مبتدیو ایجاد کرنے والا ہاں یہ معنی میں عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے والا مبتدا وہ چیز جس کو وجود میں لایا گیا اب اللہ مبتدی ہیں کائنات کو وجود میں لانے والا عدم سے اور پوری کائنات اللہ تعالی کا مبتد ہے جس کو اللہ نے وجود میں لایا گیا ہے ہاں عدم سے وجود میں لایا گیا اس معنی میں ہو جائے گا تو اللہ بدی یعنی جی اور بیمانی اسم فائل متحدے کے معنی میں اور معاش اللہ جن کو اللہ نے وجود بخشا ہے ہاں جی تمام کائنات مبتدا کے معنی میں کہ اصلاً وجود نہیں تھا کسی چیز کا اللہ نے ارشر وہ خلق فرمایا اپنے امرکن فیقن سے وجود بخشا تو بدیون یعنی کسی بھی چیز کو ابتدا ایجاد کرنا اس سے پہلے یہ چیز موجود ہی نہیں تھا ہاں جی یہ چیز موجود ہی نہیں تھا کیونکہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالی ہی نے ابداع و اختراع اور ایجاد کیا ہے ہاں جی اپنے عمر کن فن سے اللہ تعالی جب کس چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اس کو حکم فرماتے ہیں کن ہو جاؤ کن ہو جاتا ہے ہاں جی اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین کے ایجاد نہ کسی کے بس و قدرت میں ہیں نہ کسی نے خلق کیا ہے نہ کسی غیر اللہ کا کوئی دعویٰ ہے کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے جو قرآن پاک میں بھی اللہ پہ عمر سے فرماتے میرے رحبی اگر آپ ان مشرقین سے کفار سے پوچھیں ہاں من خلا کا ہن نہ ان آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اللہ یقول اللہ تو یہ لوگ سب کہیں گے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے ان سب کو تو ازن گرامیہ دیکھو نا آج کل جو ہے یہ دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں کوئی سائنسدان جیسے موبائل ایجاد کیا کمپیوٹر ایجاد کے جو کہ پہلے نہیں تھے اس کو بھی لوگ ایجاد بولتے ہیں ہے نا جی؟ ایک چیز جو پہلے نہیں تھا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کو وجود میں لایا کہ پوری کائنات کے ہر شیک اللہ نے وجود کیا ہے اس کو بھی ایجاد ابداغ کمانا استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایجاد اور بندوں کی ایجاد میں آسمان زمین فراف ہے اللہ تعالیٰ جب کائنات کی کسی بھی چیز کو خلق فرما رہے تھے اس کا جو ہے اس سے پہلے کوئی مادہ کوئی وجود نہیں تھا اس کا کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا تاکہ اس کو جوڑ کر یہ کائنات وجود میں لائے اس کی ابتدائی مٹیریل اور مادہ بھی اللہ نے اپنے امر حکم حکن فیقن سے پیدا کیا اور اس سے اس کائنات کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کے لیے پہلے اس کے مادے کو جمع کریں اس کے بنیادی مٹیریلس کو جمع کریں پھر ان کو جوڑ کر پیدا کریں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک کسی بھی کام کے لیے ہو جب بولیں تو خود بخود وجود میں آ جاتی ہے اللہ کے ایجاد تو اس طرح ہے تو اس کے لیے سابقہ کوئی مواد کی مٹیریل کی ہاں جی سابقہ وجود کی ضرورت نہیں ہے لیکن سائنسدان جو کچھ ایجاد کریں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت سی حکمتیں رکھا ہوا آپ دیکھو جتنے بھی چیز کمپیوٹر ہو موبائل ہو جہاز ہو جو بھی جدید ایجادات ہیں ان سب کے اندر انہوں نے جو بھی حکمتیں رکھا یہ تمام حکمتیں اللہ نے اس زمین کے اشیا کے اندر رکھا ہوا آج کے انسان صرف ان کو کشپ کریں یعنی ان پر پہلے علم نہ وجہ سے پردہ پڑھا ہوا تھا اشے کے اندر یہ خرصیتیں تھیں ہاں جی لیکن وہ پردہ پڑا ہوا تھا ابھی وہ پردہ ہٹ گیا پردہ ہٹا دیے جی علم کے ذریعے سے چیز تو اللہ تعالیٰ اس نے حقیقت میں کائنات کے جس شے کے اندر بھی ہاں کوئی حکمت رکھا ہوا اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہاتھ انسان نے ہلاک ہے وہ سب اسی زمین سے لیا ہوا ہے یا اسی آسمان سے لیا ہُوا ہے ہاں جی اسی زمین کے موجودات سے لیا ہوا ہے جو کہ اللہ کا معروف ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے ہاں تو لہٰذا اللہ ایک چیز کو خلق فرماتے ہیں اس کے لیے سابقہ کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے مواد کی ضرورت نہیں ہے بندے جب پین چیز ابدا کرتے ہیں تو جو بھی آج کی برکت سے وجود ملا رہے ہیں سب جو ہیں کشف ہے حقیقتیں پہلے سے اللہ نے اس خاندان کے اندر انسان کی بشر کی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے فلم کے ذریعے روز روز وہ پردے ہٹتے جا رہے ہیں ہاں اللہ وہ پردے کسی کے ذریعے سے بجلی حالانکہ اسی کے ذریعے سے آج کل کے جدید سائنسی آلات ہلاک کر رہے ہیں ہاں ڈاکٹری علوم میں جدید چیزیں ہلاک کریں سزا کو مسخر کرنے کے لیے تو یہ سب جو ہے اللہ نے ان سب کے اندر یہ چیزیں مخص رکھا ہوا ہے آج کے انسان ان سے پردہ ہنڈا رہے ہیں وہ چیز اپنی جیب سے کوئی چیز لا نہیں رہے ہیں. ایک بات دوسری بات ہے آج کے انسان سائنسدان جو کچھ کرتے ہیں اس کے عقل کو استعمال کر کے کرتے ہیں ہاں نہیں. علم کے توسط سے عقل کو جلا بسیں اس کے ذریعے سے تو اس کا علم بھی اللہ ہی کا ہے اللہ نے اس کائنات کے اندر پھیلایا ہوا ہے ہاں جی اور اس کا جو عقل ہے جو سب سے بڑی حکمتیں وہ بھی اللہ ہی کا ہیں ہاں جی. کسی بھی سائندان کے عقل دماغ شعور اس کا بنا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے لہٰذا انسان جو کچھ کرتے ہیں حقد میں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی قوت دے دیا ہے انسان اللہ کا خلیفہ ہے لہذا وہ خدائی کام اللہ کے جن سے گویا کی کرتے ہیں ان حقیقت میں ہر شے کو اللہ تعالیٰ ہی اس کے پیچھے اللہ ہی کی حکمتیں ہیں اللہ ہی حکم ان چیزوں کو ایجاد کر رہا ہوتا تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یا بدسم سماوات والا اے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے ہاں لمبشن یہ ترجمہ کیا اور بندہ جو ترجمہ کیا وہ ہے اے آسمانوں اور زمین کو ہاں والا جو آسمانوں اور زمین کو نہایت عمدگی کے ساتھ ایجاد کرنے والے پاکزات نہایت عمدگی کے ساتھ کیونکہ بدی کے معنی ایک معنیٰ عمدگی بھی ہے تو نہایت عمدگی کے ساتھ احسن الخالقین کی اللہ تعالیٰ لہٰذا نہایت عمدگی کے ساتھ بھی کسی قسم کے نقص ایف سے پاک ترقی سے کسی سے بہتر تخلیق ہو نہیں سکتی ہاں اس طرح خلق کرنے والی پیدا کرنے ذات تیسرا ترجمہ یہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والے بافشیت کا ترجمہ اتنے تب تجمہ درست ہے بندہ کی نے اس میں جو جو ترجمہ کیا وہ نسبتاً زیادہ ہے کہ اس میں نہایت عمدگی کے ساتھ جو ہے کائنات کے ہر شے کو ہاں عمدگی کے لفظ میں نے اس میں اضافہ کیا ہے کیونکہ ابداغ کے کی معنی میں یہ چیز موجود ہے ہاں جی آسمانوں اور زمین کو نہایت عمدگی کے ساتھ ایجاد کرنے والے کاغذات آدم سے وجود میں لانے والے پاکتا تو جی اس کا داقعی ہے چونکہ یہ مبارک وظیفہ ان وظائف میں سے ہے کہ جس حضرت امیر کا بن علیہ رحمان حضرت امام جعفر صادق سے حاجت روی کے لیے حاجت براری کے لیے دیا ہے لہذا ہمیں اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کو دل و دماغ میں حاضر رکھیں کہ وہ عظیم و کاغذات کی جس کی قدرت و حکمت اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے امرے کن فیقون کسی بھی چیز کو ہو جا بولے تو ہو جاتا ہے خواہ آسمانوں اور زمین ہو پاک کہکشانی ہو ہاں جی خواہ سمندری ہو خواہ عظیم پہاڑی ہوں خوش بھی ہو اللہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ عظیم ذات سے جو اللہ کن نشین قدیر ہے ہر چیز پر گزر رکھتے ہیں تو اپنے کہ وہ اپنی امر کن فیقون کے عظیم قدرت سے ان عظیم آسمانوں اور زمین کو ایجاد اور خلق کرنے پر وہ اللہ قادر ہے جب والے اتنے عظیم چیزوں کو حل کرنے پر قادر ہے تو وہ پاک ذات مجھ بندے حقیر کے حاجت اگرچہ جی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ ضرور اس پر بھی قادر ہے اور وہ ضرور میرے ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ہر مشکل کو حل اور ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور اللہ جو ہے میرے ہر حاجت پورا کرنے پر ضرور قادر ہے ان پاک پاکزہ عقائد کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریں اور آپ کے دل میں اللہ کے اس قدرت پر ذرہ برابر شک نہیں آنا چاہیے کیونکہ آسمانوں اور زمین کے تخلیق ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں تو میرے حاجات کو پورا کرنا اللہ کے لیے کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے بس اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو تو ضرور حاجتیں اللہ پورا فرمائے گا چنانچہ اس کا سچا وعدہ ہے اد اون یا سجیب بندہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور تمہاری ہر مشکل کو آسان کروں گا ہاں اور تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا یہ اس کا وعدہ ہے پرانی وعدہ ہے او دو نی بندہ مشکو بغارو استجب لکم میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا میں سنوں گا جواب دے دوں گا تو پھر بات ختم ہو گئی نا تو اس لیے اجدان کرانی دعا کے باب میں ایک چیز خاص پر جو ہے اللہ کے بان بندہ ممن کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے اور اللہ سے بڑھ کر میرے اوپر کوئی اس کائنات میں مہربان تر نہیں ہو سکتا ہاں ہزار باپ سے زیادہ مہربان ہزار ماں سے زیادہ شفیق اللہ ہے ہاں یہ تعمیر سمجھانے کے لیے ہزار ورنہ اللہ اپنے مومن بندوں پر خاص طور پر بے نہایت رحم کرنے والا اور بے نہایت شفقت و لطف و کرم فرمانے والا ہے تو وہ ہماری دعاؤں کو حاجتوں کو نہ سنے تو دعاؤں کو قبول نہ کریں پھر کون گبرے گا ہاں بس اسی نے ہی کرنا ہے ضرور وہ اپنے بندوں کا سنتا ہے اپنے مومن بندوں کا سنتا ہے ہاں جی وہ ضرور ہمارے دعائیں قبول کرتا ہے تو اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ اللہ بندے کی ہر دعا سنتا ہے اور اجابت کرتا ہے قبول کرتا ہے ہاں جی اور اللہ ہر چیز پر قدرت ہے اس قدرت رکھتا ہے اس یقین کے ساتھ اللہ سے جب آپ ان عظیم آسمال حسنا کو اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے لیے وشلہ قرار دیں گے تو اللہ ضرور جو ہے ہمارے حاجتوں کو برا کرے گا میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس وظائب کو سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں کرتے رہنے کی اور ان سے فیضیاں ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین